والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمسلين وعلى آلك وصحبك أجنعين أما بعد فرض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إن إنا كنا مذرين فيها يفرغ كل أمر حكيم أمرا من عندنا إما أرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم صدق الله العلي العزيز إن الله وملائك تغول على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي لأم جواله وأصحابه صلى الله عليه وسلم رسول صلاسلم تیریا رسواصلطلم علیہ حدیب اخوا اسلط وسلم یا شفیع المنبین صلاحت وسلم علیہ خاص الم سلیم و علیم محترم اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے پچیسویں فارغ میں سورہ کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس شب سے متعلق چند باتیں عرض کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق کہنے اور ہم سب کو حق کو سن کر اس کو قبول کرنے اور اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے آیات مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے حامی ول المبین اس کتاب مبین کی قسم ان نان غلام حفیل مبارکہ کہ بے شک ہم نے نادل فرمایا اس کو برکت والی کتاب میں برکت والی رات میں انا کنہ منسلین بے شک ہم درانے والے ہیں انا کنہ منسلین فیح یو فروخ العمرن حکیم کے اس رات میں حکمت والے اللہ کی طرف سے امر بانٹ دیے جاتے ہیں یہ سورہ دخان کی ابتدائی آیات جن کا ترجمہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا ہے اس سورہ مبارکہ کی ان آیات کے بارے میں ہمارے بہت سے مفسرین اکرام نے مختلف تابعین وغیرہ کے اخوال کی روشنی میں یہ لکھا ہے کہ انا ذنا فی لئی لطی مبارکہ کہ ہم نے اس کو نازل فرمایا برکت والی رات میں نئی لئی مبارکہ تو اس لئے لت المبارکہ سے مراد شب برات ہے شابان المعظم کی یہ پندرہویں شب جو ہے وہ مراد لی گئی ہے اس رات کے اور بھی بہت سے نام ہیں لیکن ہمارے یہاں شب برات سے یہ رات جانی پہچانی ہے اور بہت ہی معروف اور مشہور ہے یعنی اس میں جو اعمال اولاد و ادائف اور اس کا جو اہتمام ہے یہ ہم سب جانتے پہچانتے اور مانتے اور اس پر عمل کرتے ہیں چلے آئے ہیں اور سلق و صالحین بزرگان دین کا بھی یہی معمول رہا ہے کہ انہوں نے شاہبان المعظم کی اس پندرہویں رات میں خصوصیت کے ساتھ عبادت کا اہتمام کیا ہے یوں تو ہر وقت اور ہر لمحے اور ہر موقع پر عبادات ذکر و اذکار اور اللہ کی یاد میں کرنا چاہیے لیکن بعض راتیں اور بعض اوقات اور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 اور راتوں میں ایسا نہ ہوتا ہوگا اور خاص طور پر اس ماہ مبارک میں جس قدر آپ عبادت اور نمازیں نوافل ذکر و اذکار اور روزے انجام دیا کرتے تھے اور دوسرے مہینوں کے بارے میں سوائے رمضان کے ایسا نہیں آیا ہے یعنی اس ماہ مبارک کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے کیجئے کہ سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو رحمت للعالمین عالمین بن کر اس دنیا میں مبوس فرمائے گئے اور انہیں آپ کے یہاں تشریف لائے اور اس کائنات کو آپ نے رونق بخشی آپ کی ذات گرامی وہ کہ جس کے بارے میں قرآن میں اللہ رب العزت نے اگلے اور پچھلوں کے گناہ معاف فرما دے یہ آپ کی ذات اور پھر آپ دیکھیے کہ عبادت کا کیسا اہتمام کیسی جو ہے وہ لگن اور کس طرح سے شکر گزاری اور کس طرح سے بندگی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 ایسے مقام اور ایسے منصب پر فائد ہوتے ہوئے مجھے ایسا مرتبہ اور مجھے ایسا درجہ عطا ہو چکا اس کے باوجود میں اس قدر عبادت کا اہتمام فرماتا ہوں تو تم اس سے جو ہے اندازہ کر لو کہ تمہیں کس قدر جو ہے عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے آپ کا یہ فرمان ہے کہ روزے آپ کو رکھتے ہوئے صحابہ کے نے جب یہ دیکھا کہ کثرت سے آپ اس ماہ میں روزے رکھا کرتے ہیں روایت آیا کہ اس قدر روزے رکھتے تھے آپ اس میں کہ لگتا یہ تھا کہ شاہبان کو روزے رکھتے ہوئے رمضان سے ملا دیں گے تو عرض کی گئی حضور آپ اس قدر اس ماہ میں روزے رکھتے ہیں اس کا سبب کیا ہے تو آپ نے یہ فرمایا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 نکاح کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا نام اس فہرست میں ہوتا ہے کہ جس میں یعنی ان کے بارے میں یہ فیصلہ کیا جا چکا ہوتا ہے کہ ان کو فلا وقت اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے لوگ حج کی تیاریوں میں مصروف ہوتے ہیں حج کرنے کے لیے جو ہے تیاریاں کرتے ہوتے ہیں لیکن ان کو خبر نہیں ہوتی کہ ان کا نام اس فہرست میں ہوتا ہے کہ جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس بندے کو فلا وقت جو ہے وہ یہاں دنیا سے چلے جانا ہے اور اسی طرح سے اور بہت سی باتیں آپ نے ارشاد فرمائی اور دیکھیے کہ خاص طور پر اس ماہ مبارک میں یہ تمام امور اللہ تبارک مطالعہ کی طرف سے ایک سال سے لے کر یعنی اس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 اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اور ندامت اور شرمساری کے ساتھ اس کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوئے تو کیا اس کے کرم سے یہ بعید ہے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 تو اس کے کرم سے یہ بعید نہیں ہے کہ وہ اپنے فیصلے میں ترمیم نہ فرما فرماتے اور یہ اس لیے کہ جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کہ دعا سے قزا بدل جاتی ہے دعا سے تقدیر میں ترمیم ہو جاتی ہے یہ بات کوئی جو ہے معمولی اہمیت کی حامل نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تقدیر بنانے والا ہے اس نے ایسے فیصلے بھی کیے ہوتے ہیں کہ میرے بندے نے اگر جو ہے اس طرح سے میری بارگاہ میں یہ ارد کیا میرے بندے نے اگر فلاں نیکی کی میرے بندے نے اگر فلاں موقع پر جو ہے اس طرح سے مجھے یاد کیا تو میں اپنے فضل و کرم سے اس کے اس کی تقدیر میں اس کی قضا میں اور میں اپنے اس کے اس کے متعلق اس فیصلے میں تبدیلی کر دوں گا میں رد و بدل کر دوں گا وہ مجبور تو نہیں ہے وہ مجبور نہیں ہے جمف اللہ یا شاہ ابسمت اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور جو چاہتا ہے لکھا ہوا اس کو جو ہے مٹانا چاہے تو مٹا دیتا ہے اور جس کو باقی رکھنا چاہتا ہے اس کو باقی بھی رکھتا ہے تو اس وہ مجبور نہیں ہو گیا وہ لکھنے کے بعد اور فیصلہ کرنے کے بعد مجبور نہیں کہ ویسا ہی ہوگا نہیں بلکہ یہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ تقدیر بھی دو طرح کی ہوتی ہے قزا بھی دو طرح کی ہے دو قسمیں ہیں اس کی بھی ایک تو وہ قزا ہے کہ جو تبدیلی کا ہے جس میں تبدیلی ہو جاتی ہے جس میں ترمیم ہو جاتی ہے ایک قزا وہ ہے کہ جس میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے تو جس میں ترمیم ہو جاتی ہے جس میں تبدیلی ہو جاتی ہے اسی کی طرف جو اس حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے یا دعا قزا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 لیکن اگر جو ہے اس نے فلاں کی انجام دی اس نے فلاں بندگی فلا طاعت انجام دی تو ہم جو ہے اپنی اس قضاء میں اور اپنی اس تبدیل میں اپنے اس فیصلے میں جو ہے وہ رد و بدل کر دیں گے تو اس رات جب اللہ کے بندے خوشی اور حضو کے ساتھ اس کی بارگاہ میں عبادت میں جب مصروف ہوں تو اس کا کرم شامل حال ہو جائے تو یہ کوئی فعید نہیں ہے بلکہ اس کا اس, اس کا یہ حکم ہے اس کی آ... یعنی حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب پندرہویں شابان آتی ہے اور اس ماہ مبارک کی یہ پندرہویں شب کا جب آغاز ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس رات کے شروع ہوتے ہی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 ہے کوئی مصیبتوں اور غم سے آ آ آ آ آ مصیبتوں اور غموں سے نجات کے لیے ہم سے عرض کرنے والا کہ ہم اس کی مصیبت اور ہم اس, اس کو جو ہے غموں سے اور اس کو جو ہے درد اور تکلیف سے نجات بتا فرمائے اس طرح کے پیارے پیارے القاب اور اس کے ساتھ اللہ ہر بولی اپنے بندوں کو اس طرح سے جو ہے وہ آواز دیتا ہے اس طرح سے اس کی طرف سے ندا ہوتی ہے اور یہ ندا آغاز شب سے لے کر صبح شہر تک جو ہے اس طرح سے ہوتی رہتی حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یوں تو اللہ رب العزت کی خاص تجلی اور اس کی خاص رحمت ہر رات میں رات کے حصے میں تیسرے رات کے, تیسرے رات کے حصے میں یوں تو ہر رات کو جو ہے یہ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 دی جاتی ہے اور اس طرح کا اعلان کیا جاتا ہے تو خوش نصیب ہے وہ کہ جو اس موقع پر اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے کر اللہ کی بارگاہ میں وہ آر آر آر حاضر ہو جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی کی بھی درگزر کرنے کی درخواست کرتے ہیں اپنے رزق میں فرافی کی بھی جو ہے وہ التجا کرتے ہیں اپنی عمر میں بھی جو ہے برکت کے لیے دعا کرتے ہیں اپنی مشکل اور اپنی پریشانیاں بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حل حا وہ اللہ تو اللہ تعالی کا یہ بیان ہے کہ میں نے سرکار دوارم صلی اللہ تعالی وسلم کو اس ماہ شعبان میں جس قدر روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے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 اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ اس قدر کثرت سے روزے شابان میں نہیں رکھتے تھے تو اس میں یہ تعلیم ملی ہمیں اور اس میں ہمیں یہ سبق ملا کہ امت مسلم کو خاص طور پر جو ہے شابان المعظم میں کثرت سے روزے رکھنے کی طرف جو متوجہ ہونا چاہیے کثرت سے روزے رکھنے چاہیے اور اگر ہم اتنے گئے گزرے ہو گئے ہیں تو کم از کم ہمیں اس ماہ مبارک کی جو ہے وہ تاریخ کا روزہ تو نہیں چھوڑنا چاہیے پندرویں تاریخ کو تو روزہ رکھنا چاہیے یہ بہت جو اور بہت برکت کا حامل ہے یہ دن اور آپ اس سے اندازہ کیجیے اس مہینے کی کیا خصوصیت ہے جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ یا اللہ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 کتنے کیسے بدبخت ہیں وہ لوگ کہ مسجد کے کس طرح سے جو ہے یعنی اپنی محرومی کا اعلان کر رہے ہیں اپنی بدبختی اور اپنی شقاوت کا اظہار کر رہے ہیں این تو یہ جو پٹاخے یہ سب جو ہے اس طرح کا لہو و لب آپ یقین مانیے بالکل جو ہے یہ حرام ہے بالکل یہ حرام اور اس میں جتنا بھی وقت لوگ گزار رہے ہیں اور جو پیسے اس میں خرچ ہو رہے ہیں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 یہ اپنی آسمت برباد کر رہے ہیں اور یہ اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہیں میں ان کو دعوت فکر دوں گا کہ اب بھی وقت ہے اس موقع کو فرصت جانے نہیں معلوم کہ کب جو ہے وہ جناب اللہ کی طرف سے جو ہے وہ رسی جو ہے جناب وہ کھینچ لی جائے اور پتا چلا کہ جو ہے وہ جناب فلاں جو ہے وہ رخصت ہو گیا اور توبہ کا موقع نہ ملے توبہ کرنے کا مقام نہیں توبہ کرنے کا وقت ہے یہ جو ہے سوچنے کا وقت ہے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 فرمایا کہ اللہ رب العزت اس رات میں قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے جسموں پر جو بال ہیں ان بالوں کے برابر اپنے بندوں کی مفرت فرماتا ہے آج کس قدر سوز اور بک کا مقام ہے کہ ہم جو ہے مسلمان کہلانے والے کس طرح سے اس جو ہے برکت والی رات کی انسانوں کو کس طرح سے ہم غفلت میں جو ہے جناب بسر کر رہے ہیں نہ یہ کہ غفلت میں بلکہ پیسہ خرچ کر کر گناہ جو ہے وہ جناب خرید رہے ہیں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 ہمارے وہ کرتوت اور ہماری ایسی ایسی حرکتیں ہیں اور ہماری جو بد کرداری ہے وہ ایسی ہے آپ یقین مانیے کہ میں اگر یہ کہوں کہ عما سابقہ میں بھی ایسا نہیں ہوا تھا تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا لیکن یہ تو نہ جانے اللہ رب العزت اپنے کس محبوب بندے کے صدقے میں ہمیں جو ہے عالمگیر آزاد سے بچائے ہوئے ہیں اور اپنی گرفت سے محفوظ رکھے ہوئے ہیں یہ انہیں کا صدقہ ہے ورنہ ہماری جو حرکتیں ہیں اور ہمارے جو, جو ہے وہ افعال ہیں وہ ایسے نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ اس طرح سے جی سکیں اس طرح سے ہم رہ سکیں تو ارض یہ کر رہا تھا کہ یہ رات کیسی رات ہے فیف رو امرین حکیم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 کتاب کی شکل میں یہ سب کے سپرد کر دیا جاتا ہے جس جس کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے اس کو جو ہے ان امور سے آگاہ کر دیا جاتا ہے لیکن کچھ نصیب ہیں وہ لوگ اور سعادت مند ہیں وہ لوگ کہ جو اس رات کو اللہ کی عبادت میں صرف کرتے ہیں اللہ کی طرف سے فرشتے جو زمین پر مقرر کیے جاتے ہیں وہ جب آتے ہیں تو دیکھتے ہیں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 کہ اس نے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یعنی وہ جو عبادت کا اہتمام کرتے ہیں تو آپ اس سے جو اندازہ کیجئے کہ امت مسلمہ کی عبادت کی کس قدر اہمیت ہے کہ اس کے لیے فرشتے آتے ہیں اور فرشتے جو ہے جناب جا کر پھر جو اللہ کی بارگاہ میں ہر ایک کے بارے میں عرض کرتے ہیں اور بتلاتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے تیرے فلاں بندے کو جو ہے اس حالت میں پایا تیرے فلاں بندے کو ہم نے جو اس طرح سے ذکر کرتے ہوئے اور اس طرح سے تیری یاد کرتے ہوئے پایا تو اللہ رب العزت ان فرشتوں کے سامنے مباحت فرماتا ہے خوشی کا اظہار فرماتا ہے کہ اچھا میرا فلاں بندہ میری اس طرح سے یاد کر رہا تھا میرا فلاں بندہ اس طرح سے میری یاد میں مصروف تھا اب آپ دیکھیے کہ جب اللہ رب العزت اس طرح سے وہ خوشی کا اظہار فرمائے اس طرح سے خوش ہو جائے تو بیڑا ہی پار ہے یہ وہ مقدس رات ہے وہ عظمت والی رات ہے کہ جس کو قرآن کریم نے لیلت المبارکہ فرمایا تو جو جس رات کو اب آپ دیکھیے رات تو ساری راتیں ہیں ذرا اس سے بھی آپ اس اس کی اہمیت کا اندازہ کریں اور سمجھیں کہ رات تو ساری اللہ کی بنائی ہوئی ہے لیکن ساری راتوں کو مبارکہ نہیں فرمایا تو کیا اس اس, اس آیت قرآنیہ سے اس رات کی اہمیت ثابت نہیں ہو رہی اس رات کی فضیلت نہیں معلوم ہو رہی کہ جس کو قرآن یہ کہے لت المبارکہ اس کی برکتوں کا ہم اور آپ کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس کو قرآن نے کہا کہ یہ برکت والی رات ہے تو ثابت یہ ہوا کہ شاہم کی یہ پندرہویں رات یہ بڑی برکت والی ہے اور اس کی برکتوں کا کوئی شمار نہیں ہے اس میں کوئی جو ہے یہ نہیں بتلایا گیا کہ اس میں اتنی برکتیں ہیں بلکہ حادیث کی روشنی میں جیسا کہ وضاحت ہوئی کہ جیسے ہی پندرہویں رات کا آغاز ہوا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 اور اسی تمنا میں اور اسی اسیجو میں جو ہے وہ مصروف ہے اس وقت ہم اطن کے اس سے جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو درگزر در کر دے تو بیڑا پار ہو جائے گا اور یہ آپ اپنے سامنے میں کیا عرض کروں میں کیا بتلاؤں کہ سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی وسلم یہی تو وہ رات تھی شاہبان المعظم کی پندرہویں شب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 دعا جو ہو رہی ہے کچھ اس طرح سے ہو رہی ہے کہ الہ الحعال تیری بارگاہ کے سوا اور تیرے در کے سوا اور کون سا جو ہے وہ در ہے کون سی بارگاہ ہے اور اور تیری ذات کے سوا وہ کون سی ذات ہے کہ جو بندوں کو معاف کرنے والی ہو یا اللہ میں تجھ سے اب کو درگزر کا سوال کرتا ہوں یا اللہ میں تجھ سے اپنی امت کی مغفرت کا سوال کرتا ہوں اس طرح سے آپ دعا میں مصروف ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں جب دعا سے فارے ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حضرت سید عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں فرما کے ہے عائشہ تمہیں کیا ہوا کیا تم میرے بارے میں کچھ اور خیال کر رہی ہو تو آپ نے عرض کیا کہ رس اللہ جب میں نے آپ کو اپنے یہاں اپنے حجرے میں موجود نہیں پایا تو مجھے آپ کی فکر دامد گیر ہوئی اور میں اس طرح سے آپ کی تلاش میں نکلی میں نے پہلے جو ہے ازواج مظاہرات کہ یہاں آپ کو دیکھا وہاں آپ سے شرف ملاقات نہیں ہوا پھر مجھے اور اس سے زیادہ جو ہے وہ فکر لائش ہو گئی کہ کیا نہیں جانے کیا معاملہ ہے تو میں اس وجہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں اور یا رسول اللہ آپ یہ دعا کر رہے ہیں آپ اس طرح سے جو ہے مناجات کر رہے ہیں اس طرح سے آپ آہوزاری اور آہو بکام جو ہے مصروف ہیں آپ تو وہ ہیں کہ جن کے صدقے میں اللہ رب العزت نے آپ کی امت کے گناہوں کو بخش دیا ہے تو آپ کو بھی اس طرح سے عبادت میں مشتت اور اس طرح سے عبادت میں تکلیف برداشت کرنا آپ کے لیے آپ کو آپ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے تو آپ تو ایسے ہیں کہ آپ کے آپ کے سسکے میں تو امت کے گناہ معاف ہو گئے تو آپ ایک طرح سے دعا کر آپ نے کیا کرنا ہے میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں پر کتنا بڑا درد ہمیں آپ جو ہے وہ اس جملے میں دے گئے ہیں اور کتنا جو ہے بڑا پیغام ہمیں جو ہے وہ اس جملے میں جو ہے تھا فرما گئے ہیں کہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو امام الانبیاء جو رسولوں کے سردار جن کے صدقے میں نبوت اور رسالت عطا ہوئی وہ ذات گرامی یہ فرمائیں کہ افلا اکون و ابن کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کون سا لمحہ اور کون سی سا ساخت ایسی ہوتی تھی جس میں سرکار دوارا شکر گزار نہ ہو نہ ہوئے ہو ہر وقت تو شکر گزاری ہوتی تھی ہر وقت تو اس کی یاد اور اس کی اس کا ذکر اور اس کی عبادت ہوتی تھی لیکن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 ایک تو اللہ رب العزت کے احسانات کی یاد آبری اور دوسرے یہ کہ یعنی وہ نعمتیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ان کا حق اس سے ایک طرح سے ہو جاتا ہے اور پھر یہ کہ اس سے ہمیں دنیاوی فائدہ بھی حاصل ہوتا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 تو دیکھنے کہ ہم کس طرح سے شکر ادا کر رہے ہیں کتنے ہی لوگوں کو آپ نے میری طرح دیکھا ہوگا اور مشاہدہ کیا ہوگا کہ جناب بڑی تھاٹ بات بڑی شاندار قسم کی جو ہے جناب سواری خریدی کار خریدی اور تیز بہت, بہت سی قسمیں آپ کو معلوم ہے کہ کیسی کیسی لیکن آپ مسجد کے سامنے کبھی بیٹھ جائیں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 اللہ رب العزت کے بابرکت کرام سے کریں ہم قرآن خانی رکھیں ہم اپنے ہاں ناط خانی رکھیں ہم جو ہے اس طرح سے جو ہے اس آفات کو اور اس, اس جو ہے اس تان کو اور اس کام کو, کو اس طرح سے جو ہے اللہ رب العزت کے وہ کام کے جو جس میں خسنونی باری تعالی اللہ اس کے رسول کی خسنونی بھی حاصل ہوتی ہے وہ کام ہم کریں ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی لیکن اگر کرتے ہیں تو وہی وہ کہ جو ساری سارے شیطانی کام ہیں جن سے شیطان خوش ہوتا ہے رحمان کے خوش ہونے کے لیے کوئی اعتماد ہمیں نہیں سوچتا یہ بد بکتی نہیں دور کیا ہے یہ کو نعمت لحمت نہیں دور کیا ہے پوری پوری رات جناب گانے میں بجانے میں ناچنے میں کودنے میں پاندنے میں اس میں گزر جائے فجر ہو جائے فجر کی اجان ہو رہی ہو اس قدر جو ہے شیطانی کاموں میں لام و لائف میں ایسے ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں کہ پھر ہمارے کان بھی اللہ کے نام سے نہ آشنا ہو جاتے ہیں یہ کتنے بڑے دکھ کا مقام ہے اور پھر کتنے آپ کہ کتنے شادی کرنا سنت ہے نکاح کرنا مصنوع ہے بات سنتے ہیں کہ دن میں فرد واجب ہو جاتا ہے لیکن عام طور پر آپ دیکھیں تو یہ سنت ہے مصرون ہے لیکن اس سنت کو ادا کرنے کے لیے کتنے حرام افعال کا ہم ارتکاب کرتے ہیں کیا کیا ہم نے اس میں قباحدے جو ہے اختیار کر لی اور پیدا خرچ کر کر ہم ان قباہدوں کو اختیار کرتے ہیں ان پرائزوں کو ہم جو ہے خریدتے ہیں کسی انعام سے کس کس نام سے اور اس میں پھر جو ہے جناب ویڈیو بازی تصویر بازی ہیں یہ سب کیا ہے آج ہمیں اپنے نبی کے افواج اور ان کے فرمان پر یقین نہیں رہا اگر یقین ہو اور آدرت کا خوف ہو تو کوئی سوچ نہیں سکتا کوئی تصم نہیں کر سکتا ہے تصویر بنانا تصویر بنوانا تصویر کھینچنا کھنچوانا یہ کتنا مجھے بوال ہے حدیث میں کتنی سخت بائزیں آئی ہیں اگر ہمارے کان پھلے ہوئے ہو اور ہمارے دلوں میں جگہ ہو اور ہمارے دل سیاہ نہ ہو چکے ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بات نہیں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 آپ کو ہم کو لوگ وہاں پر چھوڑ کر منو مٹی کے تحت دام کر چلے آئیں گے وہاں وہاں کے بارے میں آپ سوچ لیں غور کر لیں پھر اس کے بعد جناب یہ ساری حرکتیں کریں اور منع کیا جائے بتلایا جائے تو جناب اس کو جو ہے مزاق کی صورت میں جو ہے جناب اڑا دیا جائے مزاق کر دیا جائے مزاق کے ساتھ جو ہے اس کو ٹال دیا جائے یہ بات ایسی نہیں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جن لوگوں کو سخت ترین عذاب ہوگا وہ حمل مصحب وہ تصویر بنانے بنوانے والے ہوں گے ان بخاری شریف کی حدیث پیش کر رہا ہوں بخاری شریف کی حدیث ہے گے سمجھ لیں سوچ لیں فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب جن کو ہوگا وہ, وہ ہوں گے کہ جو تصویر بناتے بنواتے ہیں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 ایک ثبوت ایک عرصے تک جو ہے فراہم کر دیا شیطان کو ایک کام حرام ہوتا ہے وہ کیا ہو گیا لیکن یہ تو ایسا حرام ہے کہ جو طاقت کے سینے پر اس ریل کے سینے پر محفوظ ہو جاتا ہے اور پھر یہی نہیں عذاب سب تری ان کو ہوگا اور کب تک عذاب ہوگا یہ بھی آپ سوچ لیں یہ بھی بخار شریف کی حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں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 بخاری شریف کی حدیث کے یہ الفاظ ہیں جن کا میں مقہوم آپ کے سامنے پیش کیا ہے تو پھر اس کے بعد آپ یہ سب کچھ کیجیے افسوس کا مقام ہے توبہ کرنے کا جو ہے یہ وقت ہے اور یہ نہیں کہ ابھی جو ہے ہم یہ کر لیں اور اس کے بعد جو ہے پھر اسی میں ملوث ہو جائیں ہمیں احتساب کرنا ہے اپنا عہد عہد کرنا ہے کہ اب تک جو کچھ ہو چکا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 میاں ہونے والا میاں اور وہ دورا وہ تو وہاں اسٹیج پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کی جو ہے وہ پیاری دلہن اور وہ بیوی بی وہاں جو ہے جناب نہ محرموں کے لیے جو ہے شما بنی ہوئی ہے کیا یہ مجھے سوچا نہیں جاتا اس نے ابھی دیکھا ہی نہیں ہے اس کو لیکن جناب وہاں ویڈیو باتیں ہو رہی ہے وہاں دسوں جو ہے وہ کہ جن سے پردہ کرنا فرض ہے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 اتنا قرض تھا اس قرض کو کس طرح سے ادا کیا جائے یہ کوئی نہیں آٹک پوچھتا ہر ایک کو اپنے اپنے حصے بخلے کی پڑ جاتی ہے یہ یہ صورت ہے کیا ہمارے سامنے نہیں ہے کہ اس میں کوئی سچی بات ہے تو اگر انہی باتوں پر ہم غور کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ایک حد تک اصلاح ہو جائے ہماری آگم سمر جائے ہم کو آخرت پر یقین کامل اگر ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کوئی بجا نہیں کہ ہم ان باتوں کی طرف دھیان نہ دیں اور اپنی آپ کی اصلاح نہ کریں دہراج یہ آج کی یہ رات یہی ہمیں درس دے رہی ہے کس, کسی نہ کسی پہلو سے کسی نہ کسی انداز سے ہمیں جو ہے یہ پیغام دے رہی ہے اس رات میں ہر ایک کی بخش ہو جاتی ہے لیکن بعض ایسے بد نصیب ہیں کہ وہ اس رات میں بھی جی اپنی بخش کا سامان نہیں پتر پاتے ہیں مجھے اس کی تو بخش کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ایک وہ شخص کہ جو اپنے دل میں ذاتی حسد اور کینا رکھتا ہے اور جادوگر بادر روایتوں میں یہ بھی آیا کہ اپنے والدین کا نافرمان وہ بھی اپنی مغفرت کا اس رات میں کوئی سامان نہیں پاتا ہے ہمیں اپنا جائزہ لیں ہمیں ہم غور کریں کہ ہم میں سے کسی کے اندر ایسی برائی تو موجود نہیں ایسا کوئی کبھی خیر تو ہم نے اختیار نہیں کیا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے آج بھی ہم جو سے محروم رہ جائیں آج بھی ہم اللہ رب العزت کے انعام الکرام سے اور اس کے احسان آج سے جو ہے ہم اپنے آپ کو محروم کر ڈالیں ہمیں سوچنا چاہیے ہمیں ہمیں ہم، سے ہر ایک کو فائدہ لینا چاہیے اور پھر دیکھیں کتنا عجیب و غریب معاملہ ہے ہم لوگوں کا کہ ہم اپنی ذات کے لیے تو سب کچھ کر جاتے ہیں کہ جہاں ہمارا ذاتی معاملہ ہوا فورا جو ہے جناب رنجیش فورا جو ہے میل جول ملاپ کلام سلام تعلق سب انقطا ذات کے بارے میں اگر ہمارا کسی سے بگاڑ پیدا ہو گیا تو بھلے جو ہے وہ کتنا ہی میگ اور صالح کیوں نہ ہو اب اس کی نظر میں وہ سراما جو ہے ماجو شرابا شرابا قصور وار جو ہے وہ جناب بن جاتا ہے اپنی ذات کے لیے تو یہ سب کچھ ہم جو ہے بالکل اپنا ذہن اور اپنا معمول یہ بنا لیتے ہیں لیکن جہاں دین کی بات آتی ہے تو وہاں جو ہے ہم مسلحت پسندی جو ہے وہ جناب تیار کرتے ہیں وہاں ہمیں ساری مسلحتیں نظر آتی ہیں ایسا ہے ویسا یوں ہو جائے گا وہ ہو جائے گا لیکن اگر جہاں ہمارے نفس اور ہمارے ہو جائے تو وہاں چاہے کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو جائے وہاں ہم جو ہے بالکل جو ہے ہم متفق نہیں ہوتے ہیں بالکل ہمیں کوئی غم نہیں ہوتا ہے کوئی فکر نہیں ہوتی ہے حالانکہ ہونا تو نہیں چاہیے کہ جہاں دین کا معاملہ آ جائے تو وہاں ہمیں دین پر سختی سے کائم رہنا چاہیے اور جہاں ذات کا معاملہ ہو تو دیکھیے سرکار دوارم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرانی ہمارے نمونۂ حمل گئے کہ آپ کے آپ پر کیسے کیسے مظالم ڈھائی گئے کیسے کیسے آپ کو ستایا گیا آپ کی ذات کے بارے میں کیسے کیسے رسیق جملے استعمال کیے گئے کیا قرآن آج اس کو بیان نہیں کر رہا ہے کیا آپ قرآن میں نہیں پڑھتے ہیں کہ نون والقلم قدم یونائے سرون ماں انتا بی نے احمد ربی کا قرآن نے کن لوگوں کے جواب میں کہا یہ قرآن نے کن لوگوں کے بارے میں یہ کہا یہ انہیں لوگوں کے بارے میں کہا کہ جنہوں نے میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساہر کہا کاہن کہا مجنون کہا انہیں کے بارے میں جو یہ فرمایا جا رہا ہوں ماں انتا بی ربی کا میں اور تفصیل میں تو نہیں جانا چاہتا ذرا فتح مکہ کے منظر کو اور موقع کو آپ ذرا تصور میں لائیں تو وہ کافر وہ بے دین وہ دشمنان رسول وہ گستاخان مصطفیٰ وہ بے اور وہ بے دین کے جنہوں نے مکی زندگی میں اور اس کے بعد پھر جب آپ ہجرت کر کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہیں، اس کے بعد بھی کوئی ذتی کا آپ کو تکلیف پہنچانے میں فروغ اداس نہیں کیا لیکن جب مکہ پتہ ہوا تو سارے وہ مجرم سرکار دو عالم کی نظروں کے سامنے تھے سب کی گردنیں جھکی ہوئی تھی اور سب کو یہ یقین تھا کہ آج ان کے جرائم کی سزا ان کو ملنے والی ہے ہر ایک اپنا اپنا جرم یاد کر رہا تھا کہ اس نے اس نبی کے ساتھ سنا شروع کیا فلاں گستا کی بےحو جی کی فلاں بدتمیزی کی آج یقیناً جو ہے ان کی طرف سے مجھے یہ سزا ملنے والی ہے ہر ایک یہی سوچ رہا تھا کسی اسلام سرکاری عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور ان سے یہ فرماتے ہیں کہ بتاؤ آج تم اس وقت میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہو کیا خیال کر رہے ہو تو ہر ایک نے یہی کہا کہ ہم آپ کے بارے میں یہی سوچ رہے ہیں یہی کہہ سکتے ہیں کہ آج بھی ہم آپ کے رہ و کرم پر ہیں اور آج آپ ہی جو ہے وہ ہمیں ہمیں اپنے جرموں کے جو ہے وہ سداؤں سے بچا سکتے ہیں اور بخش سکتے ہیں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آج کے دن تم سے کوئی مواخذہ میں کرنے والا نہیں جاؤ آج میں نے تم سب کو وہاں فرما دیا اور اللہ تعالیٰ تمہاری مخصلت فرمائی یہ ہے یہ ہے حلم اور یہ ہے کرم اور یہ ہے خلق اور یہ ہے حضور کا پیغام اور یہ ہے حضور کی تعلیم آج میں تو کتنے ایسے ہیں کہ جو اپنے ذاتی معاملات کو اس طرح سے کرتے ہیں ماشاءاللہ ورنہ عالم تو یہی ہے کہ ہم اپنے ذاتی مسئلے کو تو انانیت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور اس پر اس قدر شختی کے ساتھ ڈگ جاتے ہیں کہ ادھر کی دنیا ادھر ہو جائے لیکن کیونکہ اس نے جو ہے مجھے ایسا کہا تھا چونکہ اس نے میرے بارے میں ایسا کہا تھا تو لہذا میں اس کو نہیں چھوڑوں گا میں تو اس کی گردن پورا دوں گا میں تو اس کا سر سرکلم کر دوں گا میں تو اس کو ایسے کر دوں گا اس کا ویسا کر دوں گا ہم تو رات کے ان منصوبے میں جو ہے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اپنے آپ کو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہزادی اور اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم کہ ہم تو جو ہے فرا اللہ کے بندے کو ماننے والے ہیں ہم تو فرا اللہ کے ولی سے منسلک ہیں ہم تو فرا سلس لیتے ہیں ہم تو فرا سلسلے لیتے ہیں لیکن ہمارا کردار یہ ہے بہرحال یہ وہ رات ہے کہ جس میں ہمیں غور کرنا ہے اور ہمیں یہ عہد کرنا ہے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا ہے تو ہم اس موقع کو ہم اس وقت کو ہم اس مبارک اور برکت والی رات کی شرحوں کو ہم غفلت میں نہیں گزاریں گے اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو عمل کی توحفے عنایت فرمائے واپس روانہ نے دلا العالمین